اور مشرقین کے صرف مشرقین کا یہ ذکر نہیں بلکہ اس میں بہت سارے مسائل ایسے آئیں گے کہ جہاں وہ بعد میں مسلمان ہوتے ہیں تو کیا ان کا پہلے والا نکاح باقی رہے گا یا نہیں رہے گا اس کے بارے میں کیا حکم ہے کیا مسائل ہیں اسی اس کو پڑھا جا رہا ہے دیکھیے گا اقبال دیکھیے کہ بابو نکاح کی ہدایت حکم نمبر تین سو چونسٹھ وإذا تزوج الكافر بغير شهود او في عدة تاخر فذلك قد يكون جائزا ثم اصلما وفق الله عليه وهذا عند ابي حنيفه ترهمه الله وقال زفر رحمه الله ان نكاح الكافر في الوجنين الا انه لا يتعارض لهم فضل الاسلام والمرافعه لدى احكام الى الاحكام وقال الله ومحمد الله عليه في الوجب الاول فما قال أبو حنيفة رحمه الله وفي الوجه الثاني كما قال أبو حنيفة رحمه الله ذهب أن الخطابات عامة على ما مروا من قبل فيلزمهم وإنما لا يطعبوا لهم بذنبتهم إعراضا لا تقريرا فإذا تغافعوا وأسلموا والحرمة القائمة وجب التفريق ولهم ما أن حرمة النكاة المعتدت ليها مجمعنا ليها فكانوا ملتزمين لها وحرمة النكاة بغير شمود مختلف في ولم يلتزم أحكامنا بجميع الاختلاف وليل حنيفة رحمه الله أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقا للشرع لأنهم لا يخاطبون بحقوقه ولا بدنا إلى إيجاب العدة حقا للزوج لأنه لا يعتقده تحت کا محب... اچھا کافر اگر کسی کا غیر موجودگی یعنی گواہ نہیں تھے بغیر گواہوں کے اوقے جاتی کافر یا کافر شوہر کی عزت میں کسی کافیرہ عورت سے نکاح کیا وزا لے گا اور, اور یہ بات ہے کہ ان کے دین میں یہ جائز بھی ہے کہ بغیر گواہوں کے نکاح ہو بھی جاتا ہے اور اگر کسی نے کسی بیوی بی کو چھوڑ دیا ہو اس کے عزت چل رہی دوران سے نکاح کیا جا سکتا ہے یہ ان کے دین میں جائز ہے تو را لے گی پھر وہ دونوں مسلمان ہو گئے او پھر تو ان کو اسی پر برقرار رکھا جائے گا پہلے والے نکاح سے برقرار رکھا جائے گا حریف رحمہ اللہ اور یہ حکم ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رحم کا امام الرحمہ جو احناس میں قیاض کے سب سے بڑے ماہر ہیں جی امام نظیف الرحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نکاح دونوں سورتوں میں فاطر ہے بغیر گواہوں کے نکاح کے یا شوہر کی عزت میں بھی نکاح اس اس البتہ اسلام لانے اور کے پاس اپنی بات کو لے جانے سے پہلے ان کے ساتھ لاہب یعنی کے ساتھ برفاؤ نہیں, نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا اور حضرات صاحب رحمت اللہ تعالیٰ پہلی سورت میں تو اسی طرح ہے, جس طرح ہے کہ المام صاحب اللہ نے فرمایا. یعنی پہلی صورت سے بڑھا بغیر گواہوں کے نکاح کیا جی. تو اس صورت میں پھر مسلمان ہوں گے تو کر رہا اسیت ان کو رکھا جائے گا تو کے ساتھ ہیں اور پھر ثانی اور دوسری صورت میں کما کا فروخت جس طرح کے امام ضو رحمت اللہ نے فرمایا اس کے مطابق ہے دوسری صورت میں نکاح فاصل ہے جبکہ امام صاحب اور اللہ نے دونوں صورتوں میں نکاح جائز ہے اب یہاں پہ تین مطلب ہو گئے گویا گیا امام صاحب دونوں صورتوں میں نکاح جائز ہے جو بغیر گواہوں کے نکاح کیا یا کسی کافر کے ہیں جتنی نکاح کیا کافر شوہر کی جو مسلمان ہوگے تو اس کے بعد ان کو اسی پر برقرار رکھا جائے گا تو دو میں نکاح جائز ہے اور نے فرماتے ہیں کہ دو بیو میں نکاح فرق ہے فرماتے ہیں کہ دواؤں کے بغیر نکاح کیا تو ٹھیک ہے جائز ہے اور اگر کسی قابری لوہر کی حجت نے کسی غوروں سے نکاح کر لیا تو یہ ناجائز ہے کہ جائز نہیں ہے تو یہ تین مت لگا دوں ہمارے سامنے आगे इनके आपको आवाज नहीं आ रही है अच्छा आ रही है आवाज तो तीन मतलब आ गए है। है है। है। हैं इनासबर अहमदा लेकर दोनों स्रोतों में निका हो जायज रहेगा इना जबर अहमदुल्ला लेकर दोनों स्रोतों में निका साफि है तहबर साहब ऐसा मुता फरमाते हैं कि پہلی صورت میں نکاح ٹھیک ہے یعنی بغیر گاہوں کے نکاح کیا تھا تو وہ تو ٹھیک ہے برقرار رکھا جائے گا دوسری صورت میں نکاح فاصل ہے اب ان کے حضرات کے سب کی اپنی اپنی گلیلیں ہیں پہلے امام صاحب رحمت اللہ لہو ان خطابات یہ سوری امام صاحب لہو انل عام امام اللہ علیہ کی شریر بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے دیکھیے گا للوفاباتی مقابل فی الزام ہوں سن کر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت میں جہاں بھی جس موقع پر بھی لوگوں کو مخاطب کیا ہے احکاؤ کے اعتبار سے تو اس زبان میں عبور ہے جی وہ خطابات سب کو عام ہیں وہ چاہے مسلمان ہوں یا کفار ہوں جس طرح مسلمان شریعت کے خطابات کے پابند ہوں گے اسی طرح تخار وغیرہ بھی خطابات شراکیں یعنی شرح احکامات کے پابند ہوں گے اس کے حق میں وہ تمام شہری عبور لازم اور واجب ہوں گے وہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں کر رہے وہ نہیں مان رہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن خطاب جو ہے جو شریع احکام کے خطابات ہیں جو قرآن کی سے معلوم ہوتے ہیں حدیب سے ہوتے ہیں یہ سب کو عام ہے جس طرح مسلمانوں کے اسی وجہ کو پار کے لیے بھی ہے لیکن وہ نہیں مانے تو وہ ایک الگ بات ہے کتابات عام ہیں سب عام ہیں تو اخبار کے لیے بھی چیزیں لازم ہیں جس طرح مسلمانوں کا نکاح بغیر گواہوں کے نہیں ہوتا فاصل ہوتا ہے یا اسی طرح مسلمان قابل سے کوئی عورت جس کو طلاق ہوئی ہے وہ اڈلی گزار رہی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں مسلمانوں کے لیے اس طرح کپڑ کے لیے بھی جائز ہے نہیں ہے تو امام دوپر احمد اللہ علیہ کی زلی جس طرح خطابات مسلمانوں کو ہیں پاکستان شرح اسی طرح کفار کے اوپر بھی لاگو ہیں وہ اپنے کفر کی وجہ سے نہیں مانتے الگ بات ہے لیکن وہ بھی ہیں اس کی ان کے لیے بھی ہے کیونکہ امام دوپر احمد اللہ علیہ کی زلی نمانا یہ تو آ گئی سے طرحفار بھی احکام شرح کے مکلف ہیں خطابات کے مقلف ہیں اور خطابات ان کو بھی عام ہیں جس طرح مسلمانوں کے لیے ہیں تو جس طرح احکام اسلام سے یعنی احکام اسلام ان کو پورا نہ کرنے پر مسلمانوں کو ڈان ڈپٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے غیر شریع حرکتیں کرنے سے مسلمانوں پر حد لگتی ہے ڈان ڈپٹ ان کے ساتھ کی جاتی ہے تو اس طرح تو طار کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے حالانکہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا بھی ان کو بھی ڈان ڈپٹ ہو پھر ان کو بھی چیزوں سے روکا جائے مسلمان کو تو ڈان ڈپٹ کر کے اس کو دیندار بنایا جاتا ہے لیکن کفار کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا جاتا تو پھر کیسے وہ شرح کے مقلط ہو ایسا کیوں ہے حالانکہ خطرات میں تو عام ہے آپ کے کال کے مطابق جس طرح مسلمانوں پر اقسام شریف کی پر عمل کرنا لازم ہے اس طرح تو پار پر بھی لازم ہے تو اس کے برعکس دیکھا جائے کہ آسان شرح مسلمان پورے نہیں کرتے ان کو کوشری کی جاتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ان کو گانڈ رپٹ کی جاتی ہے جی غیر شہری حرکتیں کرنے پر ان کو حد لگتی ہے سزائیں ہوتی ہیں لیکن وہ پار تو کرتے ہیں غیر شری حرکتیں ان کے اوپر حد کوئی نہیں لگاتا ان کو گان ڈپٹ کوئی نہیں کرتا اس کا جواب دے رہے ہیں وکیل نما لار رایا وکیل نما رضول رز لَهُمْ ان کے ساتھ ان کو چھیڑا نہیں جائے گا ان کو تن نہیں کیا جائے گا بے उनके अहदो पैमान की वजह से वो मुसलमानों के मुल्क में अगर रह रहे हैं टैक्स लेके रह रहे हैं अहदोपैमान हुए हैं उनको अमन देने का जी इस वजह से ए ला लातरी यहां से जवाब दे रहे हैं, कि जो वो गलत हरकते करते हैं उनको मानने के लिए नहीं بلکہ ایرازن ان کی غلط حرکتوں سے اعراض کرنے کے لیے دوسرے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے جی, جی تو ان کے ان ساتھ چھیڑخانی نہیں کی جا رہی ہے ان کو پکڑا نہیں جا رہا ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی جا رہی بس وہ سائڈ پہ رہیں دوسرے مسلمانوں کی حرکتوں سے باغ رہیں تاکہ مسلمانوں کی نظری نہ اس طرف جائے اس لیے نہ کہ یہ کہ ان کی بات کو ہم اس سے کام بخش رہے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں جی کرتے رہے وہ ایسی بات نہیں ان کی غلط حرکتوں کو استحکام یا قوت دینے کے لیے نہیں بلکہ ان کے غلط کاموں سے دوسرے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اس کے اعراد کرنے کے لیے آنا ایسا کر رہے ہیں جی بھائی نواز علی اللہ رب العبود باتیں کیونکہ سوال کشکال یہی سے ہوا تھا کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہونی چاہیے ان کو روکنا ٹوکنا چاہیے جواب دیا ان کو روک ٹوک نہیں رہی ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہے اس وجہ سے ہم ان کی ندی حرکتوں سے ان کی گندی حرکتوں سے اعراض کیے بیٹھے ہیں ان کو اپنے خراب کر دیا ہے تاکہ دوسرے مسلمان اس سے بچے رہیں لا غلط حرکتیں کر رہے ہیں اور ہم ان کو کچھ نہیں کر رہے اس سے کوئی یہ مطلب نہ دے کے ہم ان کو حقوق دے رہے ہیں ان کی باتوں کو وہ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں ہم ساموشن کے بیٹھے رہے نہیں ایسے نہیں بلکہ ہم تو ایرادن ایسا کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی ہی نہیں ہے وہ جو کرتے کرے اپنے اس میں سرگردہ رہے ہیں ہمیں سے کوئی نہیں اللہ نے امام اللہ کی طرف جواب دیا ہے جی جیسے مثال کے طور پہ کوئی آ, آ, زبان دراز آدمی ہو بد زبان ہو اور بات بات سے گاڑی نکالتا ہو تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ فضول انسان ہے اس کی بکواس پر توجہ نہ دے اس کے اس کے اون نہ لگو سیر پہ ہو کے نکل جاؤ تو بھی یہی حال ہے بھائی اس قسم کے لوگ ہیں ان سے بات ہی نہ کرو سائڈ پہ ہو کے اور کام کرو اب جو بد زبان انسان ہوتا ہے جس کے زبان سے گڑک الفاظ نکلتے ہیں اس کو حکومت ہو جاتا ہے اس سے بھی بات بھی نہیں کرتا اس کا مطلب یہی ہے کہ تقریر کہ ہم ان کو ڈانٹ نبط نہیں کر رہے نوک جھوک نہیں کر رہے کفار کو اس وجہ سے ہے کہ وہ ہم ان کو اپنا موہری لگانا چاہتے ہیں تاکہ دوسرے مسلمان ان کی شرارتوں سے محفوظ رہے بچے رہے اعراض کر رہے ہیں ان کی حرکات سے ان کی اعمال سے ان کے کردار سے ہم اعراض کیے بیٹھے ہیں تقریر ان کو ہم ڈانٹ نہیں کر لا تقریر کا مطلب یہ ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ جو کر رہے ہیں مسلمان بھی ٹھیک ہے جی اس کو اور قوت دے رہے ہیں خاموش رہے ہیں کہ نہیں یہ تقریر کہ ہم تو ان کی حرکات سے ایراد کر رہے ہیں وہ برا ہوا ہے نہ یہ کہ ہم ان کی بات کو قوت دے رہی ہیں ایسی بات نہیں تو سوال کا جواب دیا کی جی لیکن جب وہ حکام کے پاس معاملہ لے جائیں یعنی دونوں دو صورتوں دو میں بغیر گھروں کے نکاح کیا یا پھر کی نکاح کر لیا اور وہ بعد میں اس طرح کے دو میں نکاح کیا پھر جب وہ حکام کے پاس اپنا معاملہ لے جائیں یا اوسلم یا اسلام لے آئے جی فار کی سال میں کے فرمت باتے رہے گی रहेगी تفریح تو तो یعنی ان उनके ررمجان جدائی کرنا ضروری ہوگا یہاں سے بات سمجھا رہے ہیں کہ جب تک بخار اپنا معاملہ اپنے تک معذور رکھیں گے اس وقت تک وہ مجھ سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا لیکن جب یہ لوگ اپنا معاملہ مسلمان حکام کے پاس لے کے جائیں گے یعنی مسلمان ہو گئے یا مسلمان حکام کے پاس جا رہے ہیں اپنا معاملہ لینے کے لیے ہم نے جس طرح نکاح کیا تھا کیا کریں تو اس صورت میں ان کا نکاح حاصل کرار دیا جائے گا اور ان کے مابین تفریح پر دی جائے گی جگہ کر دی جائے گی کیونکہ قرآن کیون مجید میں آتا ہے نا وہ ان فیصلہ کریں ان کے درمیان میں تو پھر جو اللہ تعالی نے جس طرح نازل کیا ہے جس طرح فیصلہ کرنے کا طریقہ بتلایا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور تو خواہشات کے مطابق فیصلہ کرنا تو لہٰذا امام رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اس صورت کہ جب وہ اپنا معاملہ اسلامی حکام کے پاس دیکھے جا رہے ہیں یا مسلمان ہو رہے ہیں دونوں صورتوں میں ان کے درمیان میں جدائی کی جائے گی جو ان کا پہلا نکاح تھا وہ ختم کیا جائے گا جدائی کر دی جائے گی اس کے بعد اب سے وہ دوبارہ نکاح کریں گے تو پھر جائے گا پھر ٹھیک ہے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں نکاح محدہ سے اللہ علیہ کی دلیل کا خلاصہ یہ ہوا کہ ان کے نزدیک دونوں ہی صورتیں فاطب تھی نکاح کی جو مشرقی نے آپس میں کی تھی الخار نے آپس میں کی تھی کہ بغیر کے نکاح کیا یا کافی شوہر کی حزت میں کوئی عورت تھی اس کو نکاح کر لیا اسی طرح نکاح کیا تو دونوں ہی صورتیں جائز نہیں نکاح فاصل ہو رہا تھا یہ کہاؤں نے کہا تھا کہ خطابات جو ہیں شہریت کے احکام ان کے متعلق مسلمان بھی ہیں جس طرح مسلمانوں کے لیے ماننا ضروری ہے کفار کے لیے بھی ماننا ضروری ہے البتہ ترکشی کی وجہ سے نہیں مان رہے تو الگ بات ہے لیکن ماننا برالمکل وہ بھی ہے ایمان میں گفر کی ذریعے تھی تو لہذا جب وہ مکلف ہے مسلمانوں کی طرح تو ان کا نکاح اور اگر مسلمان جب مسلمان کے لیے بغیر گواہوں کے نکاح جائز نہیں ہے یہ اسی طرح کسی کسی کے لیے کوئی عورت تھی اسی کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے کہ اسی طرح گفار کے لیے بھی گفار کے حق میں بھی یہ دونوں لکھا جائز نہ ہوئے احترام دیا رائے نے اور یہ بات کہ جب یہ اپنا معاملہ کسی مسلمان قاضی کے پاس لے کے جائیں گے اپنے نکاح کا معاملہ یا مسلمان ہو جائیں گے تو لالا ان کے درمیان میں تفصیل ان کے درمیان میں جدائی کر دی جائے گی پھر اب ترین ان کا نکاح ہوگا بھارت اسلام اللہ نما یہاں سے دلیل دے رہے ہیں نکاح محترتی مختلف دلیل یہ ہے کہ محبت متحدہ کی نکاح کی حرمت متحدہ جیسے عورت اپنی عزت بلا رہی ہو اس کے نکاح کی حرمت اس نام علیہ یہ جی اجماعی مسئلہ ہے اس میں تمام علماء مستقبل قانون ملتظین علامہ لہٰذا کفار کے لیے اس بات کو مانا ضروری ہے وہ بھی اس کا انتظام کریں گے لہذا کسی نے اگر متحدہ کے ساتھ نکاح کر لیا کفار میں سے بھی تو ان کا نکاح جائز نہ ہوگا بہر مسلم نکاح بغیر شعبوں اور بغیر عواموں کے نکاح اس کی غربت مختلف اختلاف, اختلاف ہے علما کافت میں آئی مائی کرام کافت میں اختلاف ہیں جی غلطی القیم و احکامانہ بھی جمی اختلافی اور یہ فرماتے ہیں جو گفار ہیں ان کے اوپر ہمارے وہ احکام تھے جو ہمارے تمام اختلافات کے ساتھ یعنی ہمارے اختلافات کے ساتھ جو احکام ہیں وہ کفار کے لیے ماننا لازم نہیں ہے تو اس صورت میں ان کا نکاح جائز ہوگا جسے بغیر گواہوں کے نکاح کیا تو پتہ چل رہا کہ غیر کی متدق سے یعنی عزت گزارنے والی عورت سے نکاح کیا تو جملہ احمد کرام تمام اعمرام کے طور پر یہ ناجائز اور حرام ہے الفاظ کے بغیر نکاح کی حرمت اس میں آئمہ کا اختلاف ہے اس میں رحمۃ اللہ علیہ اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کیا تو جائز ہے تو اور باقی جو آئمہ اکرام ہیں وہ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں تو مترقنہ ادے احکام جن احکام میں مسلمانوں کا آئمہ اکرام کا آپس لے اتفاق ہے ان احکام میں اخبار ہمارے تابع ہیں پیدائ کے لیے ہے اور جو احکام جن احکام میں مسلمانوں کا یا آمہ کرام کا آپس میں اختلاف ہے تو ہمارے ان احکام میں جن میں ہمارا آپس میں اختلاف ہے تو اخار پر ان احکامات کی اطباع لازم نہیں ہے لہذا نکاح بغیر گواہوں کے کرنا یہ ہمارے جو علماء ہیں یا ہمارے آئنا کرام ہیں ان میں آپس میں اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں ہو جائے گا کچھ کہتے ہیں نہیں ہوگا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے یاد رکھیے اختلافی مسئلہ ہے اس آئینہ کا آپس میں اختلاف ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اختلاف ہمارے آپس کے اختلاف کی وجہ سے کفار کا اس حکم کو ماننا یا اس جیسے احکامات کو ماننا لازم نہیں ہے لہذا ان کا بغیر گواہوں کے نکاح ہوں گا. جی ہاں یہ شاہدہ رحمت اللہ علیہ کی دلیل ہے آگے بات آ رہی ہے امام کا رحمۃ اللہ کی ذریعے یہ ہے شریعت کے حق کے طور پر حرمت کا حرمت کا کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہے یعنی حق شرح کے طور پر حرمت کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہے یعنی کہ حق شرح کے اندر اس کی حرمت آئی ہے اس کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہے میں انا ہوں گا خطوطی اس وجہ سے کہ حقوق شرح کے مخاطب ہیں ہی نہیں یہ امام عمارت کے دل کے بالکل براکس ہے وہ کہتے تھے کفار بھی احکام شرح کے متعلق ہیں इमान सवाल हमला फरमाते हैं की मकत मुकलत है ही नहीं आकामे शराजी और इज्जत वाजब करने की कोई वजह नहीं है इसलिए की मुझे काफी शोर है वो मुहता की इज्जत के वाजिब होने का मोहत है ही नहीं वो उसको मानता ही नहीं کہتا مسلمن, اس خلافی اس صورت پہ جب وہ عورت کسی مسلمان کے تحت ہونے کو آتا مسلمان کو اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ متحدہ تو غیر یعنی غیر کے جو عزت گزار رہی نہیں مسلمان کو اس کا فیصلہ رکھتا ہے تو یہ امام خبر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے دیکھیے گا پھر اس کو امام خبر فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو عزت گزار رہی ہے اس کے نکاح کو اس سے کسی نے نکاح کر لیا اس کو حرام قرار دینے کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ شریعت کا حق بنا کر اسے حرام قرار دیا جائے تو شریف نے منع کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ حق کے طور پر اسے حرام قرار دیا جائے تو شوہر کے حق کے طور پر اور اس مسئلہ میں دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں شریعت کے حق کے طور پر تو حرام اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ قال جو ہے وہ بو کے کے مخاطبی نہیں ہیں امام کا گرم یہ ہیں جب گفار حقوق شرح کے موقف یا مقلق نہیں ہے تو اسے حق شرح بھی ہم نہیں کہہ سکتے اور رہی بات کہ شوہر کے حق صورت یہ اس جگہ نہیں ہے کہ شوہر جو ہے جس نے اسے نکاح کیا ہے سے جو عزت گزار رہی ہے یہ اس کے عزت کے دوران نکاح کی حرمت کا معتقد ہے ہی نہیں تو جب حرمت ثابت ہی نہیں ہو رہی ہے دونوں طرف سے نہ شوہر کی طرف سے نہ شریعت کے حق کی طرف سے تو لہذا کار کے حق میں اس کا معنی نہیں ہوگا ان کا رکھا دوست ہوگا کی کی کے کہ اگر کوئی ضمنی عورت ہو وہ کسی مسلمان کے نکاح میں ہو پھر اس نے اس کو طلاق دے دی, دی ہے تو اب جو مسلم شوہر ہے اس کی عدت نے کوئی کافر اس کے نکاح کر لے تو یہ دیکھا درست نہیں ہوگا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں جو دوسری صورت ہے کہ وہ کہ شوہر جو ہے وہ معتفر نہیں رہا یہاں پہ تو مسلمان کی بات ہے کہ مسلمان کا معتقل ہے اس بات کا کہ معلد کا تو غیر سے جو غیر کی وجہ سے کسی دوسری شوہر کی وجہ سے عزت گزار رہی ہے اس سے نکاح کرنا درست نہیں ہے لہٰذا جب شوہر اس بات کا معتقل ہے تو اس صورت میں یہ نکاح درست نہیں ہومان صبر رحمتہ اللہ یہ مکمل آگے نکاح ہوں المرافعات تو حالت البقاء شرطا المراف آتی بل اسلامی حالت الفقایت لہذا جب نکاح درست ہے فالت المرافعات بل حالت البقاء تو مرافیہ یعنی حکام کے پاس اپنا معاملہ لے کے جانا اور یا اسلام لے آنا یہ جو حالت ہے یہ بقا کی حالت ہے نکاح کے اوپر باقی رہنے کی حالت ہے اور وہ شہادت شرطیہ اور شہادت شرط نہیں حالت بقا میں شہادت شرط نہیں ہے اسی طرح عزت بھی حالت بقا کے منافی نہیں ہے نکاح کی بقیہ حالت کے منافی نہیں کل من کو بدلی ہے ایک مثال کے ذریعے سے ایک چھوٹی سی بات کر دی ہے اس کو آپ کو اس کا مطالعہ کر لیجئے گا کیونکہ مثال کے ساتھ سارا مسئلہ سلجھایا گیا تو بات ایزا کو اس کا مطالعہ کر لیجئے گا آسان چیزیں اتنا مسئلہ نہیں ہے اس کی تشہیر نہیں کر رہا پہلا مسئلہ تھا انتظام وجہ مجوسی یہاں سے انشاءاللہ ہم کل کریں گے ابھی جلالینڈ کا سب ہو